اور موسیٰ نے کہا اگر تم اور زمے میں جتنی ہیں سب کا فر ہو جاؤ تو بے شک اللہ بے پر وہ سب خوبیوں والا ہے